میرے مرشد محبوب سیدی حسن کی محبوبی محبوب، محبوب، مرشدی عالم اللہ میرے دل زمانہ مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب اللہ علیہ شاہ تجے مشکل ہے کیا عوام کو میرے زیر و زبر کرنا تجھے مشکل ہے کیا عوام کو میرے زیر و زبر کرنا مشکل ہے کیا غم کو میرے دے رہے مشکل ہے کیا غم کو میرے زبر رہے شان کوئی غم کو پار سے رے کرنا, کرنا تجھے مشکل یا ڈبر کرنا ہماری پائے گا کے بور پتا ن تیرے دان گی تیرے کی کسی در کون میں خوشی دو کمر کرتا کسی دل کو تیرا کم میں خوشی رہی ہے کسی دل کو Tera atam ye murshi تم کو نا تجرب مزاج بہت ہی کمزور جس کے لوگ بہت کمزور ہو روحانی قوت نہ ہو اور نفس سے مغلو ہو نف ہو اور یہ مغلو ہوا نفس سے مغلو ہوا نب کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں ہمت سے گریز کرتا ہے جو پسمات رات میں سنا ہوئی ترق میں تلاشی کا تے درکار میں بن کا بن रामतन कल्हा तेरी सरकार मैं बनता पावन चल रामतन कल्हा ये فلطلتا اپنے اپل کو تیرا کن تو سے اپنے اپلوشن تو کمل کرنا کو چی تو سوتا تجی کو جا کر دے کرم سے اپنے افطر کو تیراشن کو کمر کر تم سے اپنے اپراشن ہماری جان گو پا کے حدیث ایک مجموعہ ہے اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث شریف کی تشریحات کو مختلف جگہوں سے جمع کر کے انعامی تشریحات کو اس جمع کر دیا گیا اس میں ایک حدیث شریف ہے وہ جب محبت ومتعلی نفیجہ نتیجہ بل متبادی نہ کی اللہ تعالی کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے جو انعام فرمایا ہے اس کا ذکر ہے فی الحال ایک چھوٹی سی بات آپ کو پڑھ کے رہا ہوں اس کی تشریحات کی تشریح میں دیکھ تشریح اور وہ یہ ہے کہ صحبت بدے اہل اللہ کے عبادت سے نقلی عبادت سے افضل ہونے کی وجہ صحبت احمد اللہ کی اپنی ذاتی جو نفسی عبادت ہے اس سے افضل ہونے کی وجہ حکیم علم تو لاحی مفتی شکی صاحب رہے فرمائے کہ ایک نے جو کہا ہے کہ احد اللہ کی صحبت سو سال کی اطلاع والی عبادت سے بہتر ہے یہ اس نے کم کہا ہے اللہ والوں کی صحبت ایک لاکھ سال کی عبادت سے ہی بہتر ہے اس کیا وجہ ہے ارشاد نائیں کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے اللہ ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے اللہ ملتا ہے اور کثرت عبادت سے ثواب ملتا ہے اور اہل الزام کی صحبت کے عبادت سے افضل ہونے کی تبدیل تعلیم بخاری شریف کی یہ حقیق ہے من حق بحق اللہ کہ جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو اللہ تعالی حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے اور حلاوت ایمانی جس کو نصیب ہوگی اس کا فاطمہ ایمان پر ہونے کی بشارت ہے لیکن یہ اس محبت پر کسی ثواب کا واضح نہیں فرمایا گیا بلکہ حلاوت ایمانی عطا فرمائی کہ ہم اسے مل جائیں اسی طرح فرمایا کہ محبت شہد سے کیا ملتا ہے بنگلہ دیش میں ایک عالم نے حضرت والا ارشاد فرمائے بنگلہ دیش میں ایک عالم نے مجھ سے سوال کیا کہ کی ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنے سے ایک حجون کا ضوابط کیا ملتا ہے میرے قلب کو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ جواب عطا فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور مسجد کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے ماں باپ کو دیکھنے سے کعبہ ملتا ہے اور منشق کو دیکھنے سے کعبے والا ملتا ہے اور اب کل کعبہ ملتا ہے کیونکہ حضیر شریف میں اداروں تو پھر اللہ اللہ والوں کی پہچان یہی ہے کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے ان کی صحبت سے اصلاح ہوتی ہے اصلاح کے لیے انسان چاہیے کسی لیے چھ نمبر بھیجے جاتے ہیں اگر کعبہ شریف میں اصلاح کی شام ہوتی تو تین سو ساٹھ گل کے اندر ہوئے نہ ہوتے. نبی اور پیغمبر اشتاف کرتا ہے پھر کعبہ شریف کی تجلیات کے انوار کو کیا دیکھے گا اسی لیے حضرت بابل نے سنایا تھا کہ بزرگ تھے اللہ علیہ وہ کہہ رہے تھے کہ قوم کی حج وقت تک ہو جائے کو جائے, جائے معشوق ہمیں جات پیائے پیائے قوم جو حج کو بھاگے بھاگے جا رہے ہو نقلی حج کو کیونکہ حج سے مرض تو نہیں جا کر ہوگا لیکن حج نفسلی حج کرنے والوں کو پکار تھے کہ اے قوم جو نقلی حج کرنے جا رہے ہو معشو ہمیں جات پیائے پیائے اللہ تو یہاں موجود ہے یعنی تم کو کسی اللہ والے سے اللہ ملے گا پہلے اللہ, اللہ سے اللہ کو حاصل کر لوں پھر ان کے گھر جاؤ تو مزہ ہے ان کے جانے گھر جانے کا گھر جائے گھر سے شناطا ہی ہو لیکن گھر والے سے شناطہ ہی نہ ہو تو کیسا بھی مزہ ملاقات ہے گھر والے سے شناطائی ہو تو پھر گھر کا بھی مزہ ہے سرمایہ کے حج پھل تو وہی جا کے ہوگا لیکن جب کسی اللہ والے سے مراد اس شیئر کیے ہے کسی اللہ والے سے اللہ کو حاصل کر کے جاؤ یہی بات ہے کہ کاغل سے وہاں جائیں گے تو ملے گا دیکھنے سے کعبے والا کعبہ ملے گا اللہ والوں کو دیکھنے سے اللہ ملے گا کعبے والا مل جائے گا یہ حزیب شریف محمد تو ہے اس کتاب کی اس میں اے خرش کے اندر توجہ دعا بجا جن کی عمارت میں پورت ہوا اس کا یہ جلس حجی سے پاک تھا اسے تشریح حضرت دل بھرپائی اس نے ترجمہ اے اللہ میرے دل کے مساوس کو اپنی خشیت اور ذکر سے تبدیل فرمانی حضط والے اس میں فرما ہیں کہ ذکر پر حشیت کو مقدم کیوں کیا یعنی پہلے جو ہے وہ اللہ مجل و قلبی کا قلبی کا پہلے خیشیت کو کیوں ماننا ذکر کو پہلے کیوں نہیں ماننا ارشاد فرمایا کہ اس نے خیشیت کو پہلے کیوں بیان فرمایا تاکہ خشیت یعنی خوف اللہ کی عظم اللہ کا خوف غالب رہے کیونکہ محبت جب خوف پر غالب ہو جاتی ہے تو برعت ہو جاتی ہے محبت جب قوم پر غالب ہو جاتی ہے تو بلاحت ہو جاتی ہے فشیت محبت کو حضور شریعت کا پابند رکھتی ہے میرے شہر شاہد المنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا وہ اماں منجا قسان اس میں جو قرآن پاک کی آیت قلع ہے وہ اماں منجا قسم اس میں صحابی کا دور کا گانا یعنی وہ دور کر جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دور رہے جوش میں دوڑ رہے بوجہ محبت کے تھا وہ وہ یخشا اور وہ ٹر بھی رہے تھے یہ حال ہے یعنی ان کا حال یہ تھا کہ محبت تو تھی دوڑ رہے تھے محبت میں لیکن ساتھ میں خشیت عظمت بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہے تھے یہ حال ہے اور حال ذہ کے لیے قید ہوتا ہے یعنی ان کی محبت خشیت کی پابند تھی یعنی محبت اوپ کے اوپر خوف والے تھا معلوم ہوا کہ جب محبت حیشیت کی حدود کو توڑتی ہے تو تجارت ہو جاتی ہے اور خشیت کا تضاد تو محبت تھی لیکن حجی کے بعد میں محبت کے بجائے ذکر کیوں, کیوں مانگا یعنی خشیت خوف کر خوف کی مخالف اگر دیکھو تو محبت ہے لیکن محبت کو مانگنے کے بجائے ذکر کیوں مانگا اس لیے کہ ذکر سبب محبت اور حاصل محبت ہے ذکر سبب محبت اور حاصل محبت ہے ذکر کرے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اس کو محبت حاصل ہے جو ذکر کرے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اس کو محبت حاصل ہے ورنہ جو محبت محبت محبت تو کر رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ محبت میں صادب نہیں لہٰذا یہاں ذکر کی قید سے مناسب نکل گئے جو ثانب سے محبت نہیں وہ ذاکر نہیں ہو سکتا جو کہ جو ذاکر نہیں ساتھ ہے پھر محبت نہیں اس کی محبت سچی نہیں ہے دکھاوے کی ہے یا اپنے آپ کو بہلاتا ہے بس کے ہمیں بڑی محبت ہے لیکن جس کو محبت اور پتہ جب چلتا ہے محبت کا اصلی کہ جب دل نہ چاہ رہا ہو ذکر کرنے کا اس وقت وہ ذکر کر رہا ہے یہ ہے عصری محبت ورنہ اس کو اپنے دل سے محبت ہے اگر صرف جب جب ذکر کرتا ہے جب دل چاہ رہا ہے تو یہ کیا کمال ہوا یہ بھی دل کی ایک طرح سے دل کی خواہش کی پیروی ہے مزے کے لیے ذکر کر رہا ہے اور اگر یہ مزے میں بھی ذکر کرتا ہے اور جب مزہ نہیں آ رہا تب بھی ذکر کرتا ہے تو یہ اصلی محبت کی سازش ہے سن لیجیے فرمایا کہ فشیت کا سزا تو محبت تھی لیکن حدیث بعد میں محبت کے بجائے ذکر کیوں فرمایا اس لیے کہ ذکر سبب محبت اور حاصل ہے محبت ہے جو ذکر کرے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اس کو محبت حاصل ہے ورنہ محبت تو کہتے رہیں گے لیکن جب تک ذکر نہیں ہے تو اصلی محبت نہیں ہے اس لیے اشیر کے مقابلے میں محبت مانگنے کے بجائے اس کا سبب مانگا جو, جو جس چیز سے محبت حاصل ہوتی ہے جس جس چیز سے محبت صادر ہوتی ہے وہ چیز مانگ تو فرمایا کہ جو ذکر کرے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اس کو محبت حاصل ہے ورنہ جو محبت محبت تو کر رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ محبت میں صالح نہیں لہذا یہاں ذکر کی قید سے نکل مناسب جو فاضح محبت نہیں وہ ذاکر نہیں ہو سکتا حضرت حاجین داد اللہ صاحب معاذ مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وسوسوں اور خیالات کا ہجوم ہو تو کہو واہ کیا شان ہے اللہ آپ کی جیم شانت کے دل میں آپ نے خیالات کا سمندر بھر دیا کبھی کی ماڑی کا سمندر بھرا ہوا ہے کبھی کبھی کشمیر کی پہاڑیاں گسی ہوئی ہیں سارا عالم ایک ذرا سے دل میں سمایا ہوا ہے ایک چھوٹی کی چیز میں خیالات کا سمندر چلا آ رہا ہے تو فرمایا کے خیالات کا ہجوم جو شیطان میں ڈالا تھا اللہ سے درو کرنے کو اس شخص نے بزرگوں کی تعلیمات کی برکت سے اس کو ذریعہ معرفت اور ذریعے خرد بنا لیا تو پھر شیطان ہاتھ بلتا ہے افسوس کرتا ہے تو پھر شیطان ہاتھ بلتا ہوا افسوس کرتا ہوا بھاگتا ہے کہ اس نے تو میرے وساوس کو بھی ذریعہ معرفت بنا لیا اس طرح وسبسوں کے ذریعے معرفت وسپسوں کو ذریعہ معرفت بنا لیجیے اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میرے دل کے کو اپنا اور, بناتے اور دوسری ایک حجیب کی تائید ہوتی ہے مشکلات کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحمد لندہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے معاملے کو اس کے مکرو قید کو صرف برس وزیر تک محدود کر دیا ہم سبھی بہت کام کا نہیں پھر سنا دیتا ہوں اللہ بردار ایک دم الجی خاصیت اکرم ایک میرے دل کے برتاوس کو اپنی خشیت اور ذکر سے جیون میں ہے اچھی سے پاک ہے آپ آگے آم؟ آم؟ جی، جی. جی. یہ ان کے کی رئی سلامتی ہے جہاں کہیں نعمت پڑ رہی ہو اس کو توڑ کر لینا چاہیے دیکھا نہیں کس سے کہہ رہے ہیں خود خود آگے آ رہے ہیں یہ بہت آگے آنا وہ لیکن جہاں کھانا پینا بیٹھ رہا ہو وہاں ذرا سا تھوڑا اگر پڑھائی کو زیادہ دے دے تو وہ زیادہ اچھا ہے وہاں سے یہ سو لیکن اللہ کی محبت میں کسی کی رعایت نہیں اگر اللہ کی محبت اور دین کا فائدہ ہو رہا ہو اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا یہ زیادہ اور زیادہ محبوب ہے نا مگر ہاتھ افائی کرتے نہیں آرام سے یہ حدیث پاک کا ترجمہ اے اللہ میرے دل کے وتعد کو اپنی خشیت اور ذکر سے تبدیل فرما دی تھی اللہ اللہ مجال مطالع سفر کی خیشیت کا قبضی اس نے خشیت کو پہلے کیوں بیان فرمایا تاکہ خشیت خشیت, خشیت مانے خوف یا اللہ تعالی کی عظمت وہ خوف جو اللہ کی عظمت کے ساتھ حضرت نے اس کی بھی تشریف فرمائی تھی کہ ایک خوف ہے اور ایک خشیت ہے خوف تو سانپ کا بھی ہو سکتا ہے پولیس والے کا بھی ہو سکتا ہے ایسے انہوں نے ہمارے بھائی نے سنایا تھا کہ ایک جگہ قتل ہو گیا جب پولیس پہنچی اور کیچڑی سے ٹینڈنگ ہو گئی کہ قتل کیوں معلوم ہوا کہ اوچھا لگایا تھا بیگم صاحبہ نے اور شوہر گیلے جوتے رکھ کے قتل کرت کو گرفتار کیا تو خبر رکھا ایجنسیوں نے پوچھا کہ آپ نے کیچڑی کیوں لگائی گرفتار کرنے میں آپ تو یہاں پہنچ گئے تھے بہت دیر پہلے تو انہوں نے کہا کہ اوچھا بھی تھا تو خوف تو اور پولیس والے کا بھی ہوتا ہے سانپ کبھی ہوتا ہے تو اس کو تو کہتے ہیں خوف لیکن وہ خوف یہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر پولیس والا سامنے ہے تو وہ ڈر رہے ہیں جیسے ہی وہ واپس گیا تو پھر اس سے آگا نا ڈیمانڈ کا سب کچھ تو ایک یہ خوف ہوتا ہے ایک خشیت ہوتی ہے خشیت کے ساتھ عظمت لازم ہے خوف ہو قو جس میں عظمت بھی ہو ادب ہو پڑھائی کا تو فرمایا کہ خشیت حیثیت رہے کیونکہ محبت جب قوم پر غالب ہوتی ہے تو بے حشیت محبت کو حدود شریعت کا پابند رکھتی ہے اور فرمایا کہ خشیت کا تضاد تو محبت تھی یعنی خشیت کے ساتھ حیثیت کے ساتھ محبت مانگنی چاہیے تھی لیکن حدیث باغ میں محبت کی بجائے ذکر کیوں فرمایا ذکر کیوں مانگا اس کی ذکر سبب محبت اور حادث محبت ذکر سبب محبت اور حادث محبت ہے جو ذکر کرے گا اس سے معلوم ہوگا کہ اس کو محبت حاصل ہے ورنہ جو محبت محبت تو کر رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ محبت میں صادق نہیں لہٰذا یہاں ذکر کی قید سے منافقین ہی نکل ہیں منافق آدمی ذکر نہیں کرے گا جو صادق دل محبت نہیں وہ ذاکر نہیں ہو سکتا یعنی جس کی محبت سچی نہیں ہے اس کو ذکر کی توفیق نہیں ہوگی یعنی اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جس کو ذکر کی توفیق ہے اس کو محبت, اس کی محبت سچی ہے اور یہاں یعنی یہ بھی عرض کیا تھا کہ ذکر کی ذکر کی صحیح, اس کے محبت جو حاصل ہوتی جی ہے اس میں اللہ کی محبت میں ثقافت کی یہ علامت ہے کہ جب دل نہیں بھی کر رہا ہو جن کو مزہ نہیں آ رہا ہو پھر بھی جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے یہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کی محبت اصلی محبت حضرت حانی امزاد اللہ صاحب وہاں مکی احمد اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب مثبتوں اور خیالات کا ہجوم ہو تو کہو واہ کیا شان ہے اللہ آپ کی جڑ چھٹان کے دل میں آپ نے خیالات کا سمندر کر دیا کاریڑی کا سمندر بھی بھرا ہوا ہے کرپٹن بھی ہے کشمیر کی پہاڑیاں بھی گسی ہوئی ہیں سارا عالم ایک طرح سے دل میں سمایا ہوا ہے ایک چھوٹی کی چیز میں خیالات کا سمندر چلا آ رہا ہے تو فرمایا کہ یہ خیالات کا ہجوم جو شیطان نے ڈالا تھا اللہ سے دور کرنے کو اس شخص نے بزرگوں کی تعلیمات کی برکت سے اس کو ذریعہ مارفت اور ذریعہ خود بنا لیے تو پھر شیطان ہاتھ بنتا افسوس کرتا ہوا بھاگتا ہے کہ ارے اس نے تو میرے مطابق کو ہی ذریعۂ مارفت بنا لیا اس طرح مسوسوں کے لیجیے اور یہ بات حجیب سے ایک عجیب پاک میں ہے رحوسو شکر ہے اس انداز کا جس نے شیطان کے معاملے کو اس کے مکر و قید کو صرف بسوتے تک محفوظ کر دیا شیتان کو بس اتنی قدرت ہے کہ وہ دل میں ڈال لیتا ہے عمل نہیں کرا سکتا آپ کو پکڑ کے سنیما ہاؤس میں لے جا سکتا آپ کی آنکھیں زبردستی گول کی بد نگاری نہیں کرا سکتا آپ کے کانوں میں گانا زبردستی نہیں جو سکتا بس بسوتھا ڈال سکتا اس سے زیادہ اس کو طاقت نہیں دی ورنہ مان لیجئے یہاں سے لوگ بیٹھے ہوئے دین کی بات سن رہے ہیں اگر شیطان آتا اور سب کو اٹھا اٹھا کر سنیما ہاؤس میں لے جا کر بیٹھا دیتا تو بڑی مشکل میں جان پھنس جاتی لوگ کہتے کہ بھائی ہم تو گئے تھے خان میں اللہ کی بات سن لیں اگر وہاں شیاتی کا کر آیا اور سب کو اٹھا اٹھا کر بی اور سنیما ہاؤس میں بٹھا دیا شیطان کو اگر ختم ہوتی تو بتائیے ہم کتنی مشکل میں پھنس جاتے رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شکر ادا کرو کہ الحمد للہ رد ہم رہو بل وسبا یہ جی اضو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں الحمد للہ ردعم رہ الحمد للہ تو یاد رہے گا ردعم رہ یہ یاد کر لیں رد امر وسپتہ رد ہم رو پیل آرہی میں یاد رہے تو سبحان اللہ ورنہ اردو ہی میں یاد کر اردو ہی میں کہہ دیجیے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے مکر و قید کو اس کی طاقت کو صرف خیالات اور وزرسہ ڈالنے تک ہی محسوس کر دیا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر سکھایا اور شکر سے اللہ کا قرف ملتا ہے پس وسوسے کو ذریعہ قرب و معت بنا دیا کہ شکر ہے کہ شیطان صرف خیالات اور وسوسا ڈال سکتا ہے تم کو عمل پر مجبور نہیں کر سکتا گندا تفاضا دل میں پیدا ہوا آپ اس پر عمل نہ کیجیے بالکل آپ کا تفوہ قائم ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کا روزہ ہے جون کا مہینہ ہے شدید پیاس لگ رہی ہے بار بار دل چاہتا ہے کہ پانی پی لو مگر پیتا نہیں بتائیے روزہ اس کا ہے یا نہیں کیا پانی پینے کے بس بسوں سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا پانی پینے کے لاکھ تفاضے ہوتے رہے جب تک پیے گا نہیں روزہ اس کا خیال ہے بلکہ اس کو ڈبل اثر بھی مل رہا ہے تقالا کی وجہ سے جانچ کی وجہ سے اسی طرح گناہ کے لاکھوں وسپتے آئے جب تک یہ شب گناہ کرے گا نہیں بالکل مستقی ہے وسپتے سے افوا میں ہر دن کوئی نقصان نہیں آئے گا سبحان اللہ یہ ہمارے باپ داداؤں کے حلوم ہے خدا کا آباری نہیں مل اللہ سب کو امن کر حضرت کی جو اشعار منادات ہے ایک طرح کی اللہ تعالی ہم سب کے لیے قبول اللہ تعالی ہم سب کی حضرت روبانی کو رش کے شیر کرنا شیر نر کر کے رش کے شیر نم کر اللہ پاک ہم سب کو حیران دے دیں تیز در کر دیں غموں <سؤال> سے دور کر دیں کیونکہ غم بھی انسان کے راستے کو انسان کو سخت بنا دیتے ہیں غم غم سے آدمی زیادہ مغلو ہو جاتا ہے اور اللہ کے راستے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے مومن کو غقین کرنا اس لیے غموں کو زیادہ رجیکٹ نہیں کرانا چاہیے زیادہ تو چائے پانی دو ہی نہیں ہماری تو منزل آخرت ہے دنیا تو لوگوں کا گھر ہے جب ہم آتے رہتے ہیں جاتے بھی رہتے ہیں. پر نظر جو رکھے گا وہ انشاءاللہ شاء اس کو یہ غم اتنے محسوس نہیں ہوگا اتنا قوی تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا خود نہیں زیادہ اس کو یہ غم متاثر نہیں کر سکے اتنا یہ غم ہلکے ہوتے چلے جائیں ان غموں کو جو ہے بلانے کا اور ان غموں سے جان چھوڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ غم پھل وہ غم پھر ان سارے غموں کو کھا جاتا ہے اللہ کی قبل کا رہا یہی طریقہ ہے چین سے اور سکون سے رہنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تو بس اللہ تعالیٰ نے غموں سے نچان دے غموں سے حفاظت فرمائے اور ہم کو ہر وقت خوش رکھے اور شکر گزار اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا دے ساگر بھی بنا دے شاکر بھی اللہ مجالنا سبورنا سمیرن جی جس کی جمع کی ہے دعا ہے وہی پڑھتا ہوں اللہ مجالنی سبورنی شکورم و جالنی سی آئیں گی سمیرم وہ سی آئی نہ اللہ مجھے تابق بھی بنا دیجئے اور مجھے شکر گزار بھی بنا دیجئے سبر کرنے والا اور شکر کرنے والا اور اپنی نگاہوں میں مجھ کو گرا دیں گے کیونکہ جب تک انسان اپنی نگاہوں میں اچھا رہے گا اللہ کے یہاں گٹیا رہے گا قیمت نہیں جتنا نگاہوں میں گرا رہے گا وہاں قیمت بڑھتی رہے گی لہٰذا اور بھی آئین ناسی اپنی نگاہ میں گرنا مزلو ہے مخلوق کی نگاہ میں ذہیل ہونا لطبا ہونا کٹیا ہونا مطلوب نہیں بلکہ مانگا اس کو کہنا مخلوق کی نگاہ میں مجھے اچھا دیکھا نہیں لوگ عزت کریں اللہ تعالیٰ کو السلام علیکم آپ مہمان وبرکاتہ